الوافی بنافی صحیح چوتھا مقصد احکام الاسرہ خاندان سے متعلقہ احکام و مسائل اور اس میں پہلی کتاب کتاب النکاح اور اس پہلی کتاب کی پہلی فصل اور اس کے کئی ایک ابواب ہم پڑھ چکے ہیں آج چھٹا باب پڑھیں گے باب ما ہ من و وما رم کہ عورتوں میں سے جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں یعنی کہ ان عورتوں کا تذکرہ ہوگا جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں یا اس بات کا تذکرہ بھی ہوگا کہ کس حالت میں عورتیں ان سے شادی کرنا حلال نہیں ہے اور کس حالت میں حلال ہے حدیث ایک ہزار ون زیرو زیرو زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انََی حرعۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو ہریرا رضی اللہ سے سرویت ہے کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجمع المرتی و وعمتها ولا بین المرعتی وخالتها نہ جمع کیا جائے عورت اور اس کی پھوپھو کو اور نہ ہی عورت کو اور اس کی خالہ کو یعنی کہ ایک نکاح میں آپ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی دو بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دوسری کی پھوپھو لگتی ہو یا ان میں سے ایک دوسری کی خالہ لگتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے جن کے پھوپھو پھپو بھتیجی کو یا خالہ بانجی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور ایسا جائز نہیں ہے نہ نکاح میں اور نہ ہی بطور لونڈی کے ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے اب تو لونڈیاں اور غلامی سسٹم موجود نہیں ہے جب موجود تھا تو تب یہ حدیث اس نظام کے لیے بھی تھی کہ ایک آدمی کے پاس ایک لونڈی ہے اور اس کے پاس دوسری لونڈی جو ہے اس کی خالہ ہے یا اس کی پھوپھو ہے دونوں سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے تو یہ جائز نہیں ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی دو عورتوں سے نکاح کر لے جن میں سے ایک دوسری کی کیا لگتی ہو خالہ لگتی ہو یا پھوپھو لگتی ہو تو نکاح کا حکم کیا ہوگا اگر نکاح ایک ساتھ ہوا ہے تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے دونوں نکاح جو ہیں وہ غیر شدید کہلائیں گے اور اگر ایک نکاح پہلے ہوا ہے دوسرا بعد میں ہوا ہے تو زہر ہے کہ دوسرا نکاح غلط ہوگا پہلے نکاح کو درست مانا جائے گا تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ دین اسلام کتنا عظیم دین ہے اور کون سا دین ہے جو اس قدر تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہو کہ کون سی عورت حلال ہے آپ کے لیے کون سی حرام ہے اور کن دو عورتوں کو آپ اپنے گھر میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ دو بہنوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اور اس حدیث میں بتا دیا کہ ایک عورت ہو اور اس کی خالہ ہو دونوں آپ کی بیویاں ہوں یہ جائز نہیں ہے ایک عورت ہو اور دوسری اس کی فپو ہو دونوں آپ کی بیویاں ہوں یہ جائز نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار ایک قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخالی کا اور امام مسلم کا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ نماء سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عن شغار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے روکا ہے کس نے سے روکا ہے نکاح شغار سے نکاح شغار اردو میں کیا کہتے ہیں وٹا سٹا کا نکاح وٹا سٹا کا نکاح تو اس قربی میں کیا کہتے ہیں شغار اس کی تعریف آ رہی ہے تعارف آ رہا ہے آگے کہ شغار کس کو کہتے ہیں وہ اور شغار کیا ہے ضبرو ابناتا ہو اعلیٰ عین یضو جہ الاخلو الاخر ہو کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پہ کرے دوسرا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے گا لئی سب جبکہ دونوں کے مابین حق مہر بھی موجود نہ ہو ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور آدمی سے کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بھی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو گے یا کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ تم میری بہن سے نکاح کر لو لیکن میں بھی تمہاری بہن سے نکاح کروں گا جن کے شرط لگائی جا رہی ہے ایک رشتہ تم دو گے ایک میں دوں گا ایک رشتہ آپ لیں گے ایک میں لوں گا تو جب یہ انداز ہو اس قسم کا نکاح ہو تو وہ کیا ہے وہ شغار ہے لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا لئی صبئی نہما صداق یہ تب ہے جب کہ ان کے ماں حق مہر نہ ہو یعنی کہ اگر دونوں نے اپنے اپنے حق مہر مقرر کیا ہے تو پھر وہ شغار نہیں بنے گا لیکن یہ آخری جو گفتگو ہے یہ نبی علیہ اللہ کی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے شغار سے منع کیا ہے یہ ہوگی حدیث اب شغار کہتے کس کہ کو ہیں شغار کا تعارف کیا ہے یہ نبی علیہ صدلام نے پیش نہیں کیا اور یہ صحابی عبداللہ بن عمر نے بھی پیش نہیں کیا بلکہ عبداللہ بن عمر سے حدیث لینے والے جو راوی ہیں نافے جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد ان سے کسی نے سوال کیا بھی آپ نے حدیث بیان کر دی ہے لیکن یہ بتائیں کہ شغار کہتے کس کو ہیں تو پھر یہ نافے نے بیان کیا تھا کہ شغار کس کو کہتے ہیں اب جب نافے نے شغار کی تعریف کی ہے وٹا سٹا کی تعریف کی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پہ دیں کہ دو وہ آدمی جس کو آپ اپنا دماد بنا رہے ہیں وہ آپ کو اپنی بیٹی, اپنی بیٹی, اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں دونوں حق مقرر نہ کریں کہ نہ تم حق دینا نہ میں دوں گا اور حق آپ جانتے ہیں اربوں کے یہاں بہت بڑا مسئلہ تھا یعنی کہ آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج بھی جو نارمل لڑکی ہے اس کا حق مہر پچیس ہزار ریال تیس ہزار ریال پینتیس ہزار ریال چالیس ہزار ریال رہتا ہے تو وہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کہا جائے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو میں اپنی بیٹی کے تم سے کر دیتا ہوں نہ تم حق میر دو نہ میں دیتا ہوں لیکن یہ تعریف جو نافع نے کی ہے یہ درست نہیں ہے یہ شغار کی یہ تعریف وٹا سٹا کی یہ تعریف جو ہے یہ درست نہیں ہے درست تعریف کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام احمد اپنی مسند میں اور امام ابو دعود اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے ابو دعود شریف میں حدیث کا نمبر ہوگا دو ہزار ٹو زیرو سیون فائیو اور مسن احمد میں نمبر ہوگا سولہ ہزار آٹھ سو چھپن ون سکس ایٹ فائیو سکس راوی ہیں آرچ عبد الرحمان بن حرمز الارج وہ الباس بن عبد اللہ بن عباس عباس بن عبد اللہ بن عباس نے عبد الرحمان بن حکم کا نکاح کر دیا اپنی بیٹی سے اور عبد الرحمن نے ان کا نکاح کر دیا اپنی بیٹی سے اس کا مطلب ہے کہ شادی کون سی ہو رہی ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی ہو رہی ہے یعنی کہ پہلی شادی کی تھی اس سے بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کا نکاح کسی اور سے کر رہے ہیں اور آپ اس کی بیٹی سے اپنا نکاح کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ شادی یا دوسری ہے یا تیسری ہے تو عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد نے بن حکم کا نکاح اپنی بیٹی سے کیا اور عبدالرحمان نے ان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا اور دونوں نے حق مہر بھی مقرر کیا ہوا تھا دونوں نے حق مہر بھی مقرر کیا ہوا تھا تو امیر المنین معاویہ بن ابو سفیان نے مروان کی جانب لیٹر لکھا امیر معاویہ کیا ہے مسلمان خلیفہ اور مروان کون ہے گورنر ہیں تو امیر معاویہ نے دمشق سے شام سے لیٹر لکھا مروان کو خط لکھا اور اس میں حکم دیا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح غلط ہے اور یہیں وہ شغار ہے یہیں وہ وٹا سٹا ہے جس سے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے روکا تھا اس لیے یہ نکاح ختم کروا دو اور ان کو آپس میں جد جدائی ڈال دو ان کے درمیان اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وٹے سٹے کا معاملہ کتنا شدید ہے نکاح ہو چکے ہیں ہاکمہر مقرر ہوا ہے خاموشی اختیار نہیں کی کہا ان کو الگ کیا جائے یہ نکاح ختم کی جائیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک پاکو ہند میں یہ اس قسم کا نکاح آج بھی موجود ہے کہ آپ میری بہن کا رشتہ لے لیں میں آپ کی بہن کا لے لوں گا یعنی کہ وہی مشروط نے کہا وہی شرطیا نے کہا آپ میری بہن کا رشتہ لیں گے تب میں آپ کی بہن کا لوں گا آپ میری بیٹی کا لیں گے تب میں آپ کی بیٹی لوں گا آپ میری بانجی کا لیں گے تب میں آپ کی بانجی یا آپ کی بتیجی یا آپ کی بیٹی یا میں آپ کی بہن کا لے لوں گا تو یہ درست نہیں ہے حق مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا, ہوا, ہوا ہو اور حدیث بالکل وعدے ہے جناب امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے اور ویسے بھی جو تعریف ہم نے ابھی پڑھی تھی وہ اگرچہ بخاری شریف میں ہے لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے ہے نافع کی طرف سے ہے اور نافع نے واقعی یہ تعریف کی ہے شغار کی شگار کا یہ تعارف کروایا ہے لیکن ایک طرف نافع ہیں اور ایک طرف کون ہے امیر معاویہ صحابی خلیفہ وقت اور انہوں نے جو نکاح ہوا تھا اسے ختم کروایا ہے اب اگر امیر معاویہ کا موقف غلط ہوتا تو کئی صحابہ کرم میدان میں آتے کہ بھئی نکاح ہو چکا ہے اور جو شغار کا معنی آپ سمجھے ہیں وہ درست نہیں ہے بلکہ امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شغار ہے جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس کا مطلب یہ کیا بن گئی حدیث بن گئی تو بہرحال نکاح شغار جو ہے یہ کیا ہے یہ ممنوع ہے اور یہ بھی وعدے کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسا نکاح ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ اتفاقا شغار بن جائے ایک شخص نے کہیں نکاح کیا نکاح ہونے کے بعد جن سے رشتہ لیا ہے جن کے سالے ہیں ان کو اپنے جو جس کو رشتہ دے رہے ہیں دماد دماد کہہ لیں بہنوئی کہہ لیں اس کی بہن پسند آ گئی کیونکہ آنا جانا ہے آج کل تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنی بہن دیں جبکہ اس کا پہلے ہو چکا ہے تو وہ رشتہ مانگ رہے ہیں تو شری لحاظ سے اس میں کوئی کو نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے اس میں کوئی کو نہیں, نہیں, نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگرچہ دنیاوی لحاظ سے کباہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک کو طلاق ہوتی ہے تو دوسری جانب بھی طلاق ہو جاتی ہے یا کم از کم طلاق کر کے پریشر ڈالا جاتا ہے ایک کو مار پڑتی ہے تو تو دوسری کو بھی مار پڑتی ہے جو کچھ ایک کے ساتھ ہوتا ہے وہ کچھ دوسرے دوسری کے ساتھ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے یہ ممنونی ہوگا جب کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہو شرط کے بغیر اور بعد میں دوسرا رشتہ طے کیا جائے بغیر کسی شرط کے اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار دو ون زیرو زیرو ٹو میم اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے امام مسلم ان نبئی بن ون ان عمر ابن عبید اللہ ارادعین یوزب الحتبن عمر بن تشیبن جو نبی بن وحب سے رویت ہے نبی بن وحب بن عثمان العبدری الحجبی ان سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر الحجبی نے چاہا کہ وہ شادی کریں اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی راوی بھی کون ہیں الحجبی عمر بن عبید اللہ بھی کون الحجبی اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی شادی کریں کس سے کریں شیبہ بن بن کی بیٹی سے شیبہ بن جبیر بن عثمان الحجبی کی بیٹی سے تو وہ بھی حجبی وہ بھی حجبی وہ بھی حجبی فع ص ابان ابن عثمان تو پیغام بھیجا عثمان بن عثمان ابان بن عثمان کی طرف کس نے پیغام بھیجا عمر بن عبید اللہ نے عمر بن عبید اللہ جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ابان بن عثمان بن عفان کو پیغام بھیجا عثمان کے بیٹے ابان کو ان کو پیغام بھیجا یہ گرود کا کہ وہ حاضر ہوں اس میں کس میں اس شادی میں وہ امیر الحدی جی جب کہ وہ حج کے امیر تھے ایوی. کون ابان, ابان, ابان یعنی کہ مکہ میں وہ بھی آئے ہوئے تھے ایوی. اور وہ حج کروانے کے لیے آئے تھے حج کا خطبہ انہوں نے دینا تھا حج ان کی نگرانی میں ہونا تھا ان کی قیادت میں ہونا تھا تو وہ امیر حجی وہ کیا تھے امیر حج تھے فقال ابان تو ابان نے کہا جب ان کو پیغام ملا شادی کا تو انہوں نے کہا سمیع تو عثمان ابن عفان میں نے عثمان بن عفان سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے تو عثمان بن عفان کیا لگے بان کے uh, والد Walad صاحب uh, تو کہنا چاہتے میں نے اپنے والد عثمان بن عفان سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کہ المحرم ولا یختب کہ جو حالت حرام میں ہو وہ نکاح نہ کرے ولا ین کہ نہ کسی کا نکاح کرائے نہ خود نکاح کرے شادی کرے التحرام میں اور نہ کسی کا نکاح کرائے اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا یا کسی نے کہہ دیا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح کرائیں آپ نے جاب و قبول میں اے اے کردار ادا کرنا ہے میری نیابت کرنی ہے بطور وکیل بھی نہیں بطور ولی بھی نہیں نہ دلہا بنے نہ آپ نکاح میں بطور ولی نکاح کروائیں اور نہ بطور وکیل تو لا کے المحرم جو حالت حرام میں ہے وہ حالت حرام میں نکاح نہ کرے ولا کے اور نہ نکاح کرائے ولا یختب اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے ایک ہے نکاح ہونا ایک ہے ابتدائی طور پہ پیغام بھیج دینا تو یہ بھی جائز نہیں نا. ہے یہ درست نہیں ہے تو ان امور کا خیال رکھیں جب کہ آپ عمرے کی حالت میں ہوں جب کہ آپ حج کی حالت میں ہوں لیکن میں یہ وضاحت کر دوں اچھی طرح تاکہ لوگوں کو تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ بہت سی فیملیاں ایسی ہیں جو اپنی بچوں کا نکاح مدینہ یا مکہ میں کرتی کرتی ہیں ایک فیملی ایک ملک میں رہتی ہے دوسری فیملی دوسرے ملک میں رہتی ہے اور دونوں ملک ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کے لیے کس کو پسند کرتے ہیں مکہ کو یا مدینہ کو کہ آپ بھی وہاں پہ آ جائیں ہم بھی وہاں پہ آ جائیں گے اور وہاں پہ عمرہ بھی کر لیں گے یا حاج بھی کر لیں گے اور نکاح بھی ہو جائے گا تو عام طور پہ حاجی آتے ہیں کتنے دنوں کے لیے تیس دنوں کے لیے پینتیس دنوں کے لیے چالیس دنوں کے لیے پچیس دنوں کے لیے تو کیا ان ایام میں نکاح بالکل جائید نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے نکاح تب ممنوع ہوگا جب حالت احرام میں ہوں گے اور احرام میں انسان حالت احرام میں کتنی دیر ہوتا ہے جب آپ مکہ پہنچ جائیں حالت احرام میں تو آپ کے عمرے میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے آپ حالت احرام میں اور جو مکہ سے آپ آئے ہیں مکہ تک اس کے آپ دو گھنٹے بنا لیں تین گھنٹے بنا لیں چار بنا لیں پانچ بنا لیں چھ بنا لیں تو عمرے میں انسان اتنا ہی رہتا حالت حرام میں جو ہی آپ نے صفا مروا کی صحیح کر لی بال آپ نے کٹوا لیے آپ حیرام سے باہر ہیں اب آپ نکاح کر بھی سکتے ہیں کسی کا بھی کروا سکتے ہیں اور نکاح کا پیغام بھی بیچ سکتے ہیں اب حج کی طرف آ جائیں حج کے لیے جب آپ آئیں گے تو مکہ میں آتے ہی آپ عمرہ کریں گے عمرہ کر کے آپ کیا ہو گئے حلال ہو گئے اب آپ نکاح کر بھی سکتے ہیں کرا بھی سکتے ہیں پیغام نکاح بھی بیچ سکتے ہیں پھر جب آٹھ تاریخ آئے گی آٹھ دل حجا تب آپ حد کی نیت کریں گے حرام باندھیں گے اور آپ مینار وغیرہ چلے جائیں گے اب آپ حالت حرام میں ہیں اب آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ کو جب آپ کنکریاں مار لیں گے اور اس کے بعد آپ طواف کر لیں گے یہ سر کے بال منڈوا لیں گے تو آپ پھر سے حالت حرام سے باہر آ گئے اور جب آپ طواف اور صفاب روا کی صحیح یہ دس تاریخ کے سال یا سے فارغ ہو جائیں گے اب آپ حلال ہیں. اب آپ نکاح کر بھی سکتے ہیں کرا بھی سکتے ہیں اور پیغام بھی بیچ سکتے ہیں یہاں <تصفح> پہ ایک سوال اٹھتا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ نبی علی السلاۃ والسلام نے ام المؤمنین میمون رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا تب آپ حالت حرام میں تھے یہاں <تصفح> پہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ حالت حرام میں نکاح نہیں کر سکتے کسی کا کرا بھی نہیں سکتے بلکہ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے منگنی بھی نہیں کر سکتے اور دوسری جانب حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ نبی علی سط اسلام نے جب جناب ممونہ سے نکاح کیا تھا تو آپ حالت احرام میں تھے اب کس حدیث کو لیا جائے گا جو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ممونا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو حالت احرام میں تھے وہ بخاری شریف میں آئی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے ضعیف روایت نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ وہ روایت بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں وہ بہت بڑے صحابی ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے فقیر ہیں ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن یہاں پہ انہیں غلفہمی ہوئی ہے نبی علی اسد اسلم حالت حرام میں نہیں تھے جب آپ نے نکاح کیا ہے تب حالت حرام سے باہر آ چکے تھے عبداللہ بن عباس یہ سمتے رہے کہ شاید تب بھی آپ حالت رام میں تھے جب کہ تب آپ حالت حرام میں نہیں تھے اچھا اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ حالتِ رام میں نہیں تھے ایک طرف صحابی ہیں بہت بڑے عبداللہ بن عباس ان کی بات کو نظر انداز کر دینا تو اس کے مقابلے میں کوئی واضح دلیل چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم ان کی رائے کو اور ان کے موقف کو یعنی کہ مسرت کریں اور کہیں کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں پہلی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ جناب ممونہ خود کہتی ہیں اور ابو دعوی شریف کی حدیث ہے نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو ون ایٹ فور تھری جناب ممونہ کہتی ہیں کہ میرا اور نبی علیہ السلام کا نکاح مقامِ صرف میں ہوا مکہ کے قریب ہے مقامِ صرف اور تب ہم دونوں حلال تھے یہ کون کہہ رہی ہیں ممونہ جن کا نکاح ہوا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں ابو رافع وہ ہیں جو اس نکاح میں پیغام لے کر جا رہے تھے پیغام لے کر آ رہے تھے نبی علیہ السلام کا پیغام جناب ممونہ تک اور جناب ممونہ کا پیغام نبی علیہ السلام تک لانے والے لے جانے والے کون تھے ابو رافع تو ابو رافع کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے شادی کی ہے جامعہ ممونہ سے تب آپ حلال تھے حالت حرام میں نہیں تھے اور یہ ترمزی شیف کی حدیث ہے اور اس کے نمبر ہے آٹھ سو ایٹ فور ون تیسرے نمبر پہ یزید بن اسم کہتے ہیں اور یہ جناب ممونہ کے خالہ زاد ہیں یعنی کہ عبدالم عباس کے خالہ زاد ہیں جناب ممونہ یزید بن سم کی کیا لگتی ہیں خالہ لگتی ہیں اور ممونا جو ہیں وہ عبدالم عباس کی بھی خالہ لگتی ہیں عبد الم عباس کی کیا لگتی ہیں خالہ لگتی ہیں اور یزید سم کی بھی خالہ لگتی ہیں یزید سم بھی بتاتے ہیں کہ تب نبی علیہ السلام حالتِ احرام میں نہیں بلکہ حلال تھے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے نمبر ہے ون 1411, 1411 تو خلاصہ کا کیا ہے کہ نبی علی سات اسلام نے جب جناب ممونہ سے نکاح کیا ہے تب آپ حالت حرام سے باہر آ چکے تھے اور عبداللہ بن عباس کا کہنا کہ آپ حالت حرام میں تھے یہ غلط فہمی ہے یہ انہیں کیا ہوئی ہے غلط فہمی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے اللہ تعالی نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے اگر کبھی کسی صابی کو ایسی غل فہمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیگر احادیث کے ذریعے اس غل فہمی کا اضالہ کر دیا ہے اب ہم منتقل ہوتے ہیں ساتویں باپ کی طرف وہ باپ کیا باپ ان نہ اخیرا۔ نکا مطعٰ کی ممانت اخیراً آخر میں آخر میں یہ لفظ کیوں بولا جا رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ پہلے کبھی نکاح مطاع حلال ہوا کرتا تھا لیکن آخری حکم جو نکاح مط کا نازل ہوا ہے جس پہ شریعت مکمل ہوئی ہے جس کے اوپر دینی اسلام مکمل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مط اب حلال نہیں ہے اب ممنوع ہے اب اسے روک دیا گیا ہے اب یہ حرام ہے نکای متا کہتے کس کو ہیں پہلے ہم نے پڑھا ہے کس کے بارے میں نکاح شغار کے بارے میں نکاح شکار کو اردو میں کیا کہتے ہیں بٹا سٹا. بٹا سٹا. اب نکاح متا کس کو کہتے ہیں جا. نکائے متا کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت سے چند دنوں کے لیے چند ایام کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے نکاح کرنا جب وہ مخصوص وقت ختم ہو جائے گا طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا تین دن کے لیے نکاح یا چار دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے جو جس میں کہا جائے کہ اتنے دنوں کے لیے نکاح یہ کیا ہے نکاح متا ہے اور اس میں نکاح کرنے والا حق مہر ادا کرتا ہے لیکن اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں وراثت نہیں چلے گی اسی نکاح کی حالت میں اگر ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے لڑکے میں سے لڑکی میں سے کوئی نہ لڑکی اس کی وارث بنے گی اور نہ لڑکا اس کا وارث بنے گا یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے اور ان میں طلاق کا سسٹم بھی نہیں ہے تو یہ عارضی نکاح ہے چند دنوں کے لیے نکاح ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حلالہ کا نکاح جو ہے اس سے بچنا چاہیے کون سا نکاح حلالہ سے کیا مراد ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت کو تین طلاقیں دے دیں اب اگر یہ طلاقیں یکبارگی دی گئی ہیں ایک بار دی گئی ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ کتنی طلاقیں قرار پائیں گی ایک طلاق کیونکہ مسلم شیف کی حدیث ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالما فرماتے ہیں کہ نبی علی السّۃ اسلام کے زمانے میں تین طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھیں ایک ہی شمار ہوتی تھی ابو بکر صدیق ردغی لنوں کے زمانے میں بھی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں جناب عمر فاروق ابتدائی زمانے میں بھی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں تین کو تین شمار کروں گا کیونکہ لوگوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا جو بھی طلاق دینے لگتا وہ کتنی دیتا تین دیتا جب شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک موقع پہ ایک ہی طلاق دیں جب دوسری طلاق کی کبھی ضرورت پڑے گی تب دوسری دی جائے ایک ہی موقع پہ تین تیراکے دینا یہ خلاف شریعت ہے خلاف سنت ہے تو جناب عمر فروق نے کہا کہ آئندہ میں تین کو تین ہی شمار کروں گا اور یہ ان کا فیصلہ بطور نبی نہیں تھا کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران تھا بطور خلیفہ تھا اور اس کو آپ کہیں گے تعزیری فیصلہ جب تک وہ حکمران رہے یہ فیصلہ موجود ہے جب وہ حکمران نہیں ہے تو زہر ہی فیصلہ ختم ہو جائے گا نیا حکمران اگر اسی کو برقرار رکھے تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت تو یہی ہے کہ ایک موقع پہ تین طلاقیں دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آج پاک و ہند میں زیادہ تر علماء کے نام حنفی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ فتوا یہ دیتے ہیں کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں ایک موقع کی تین ہی ہوتی ہیں اور اہل حدیث سلفی علماء کے نام عام طور پہ یہ فتوا دیتے ہیں کہ ایک موقع کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں ایک موقع پہ آپ چاہے ایک دیں چاہے ہزار دیں چاہے سو دیں چاہے لاکھ دیں وہ ایک ہی ہے اب حنفی علماء کے نے سخت اس مسئلے میں سخت فتوا دیا ہے فتوا کون سا دیا ہے سخت یعنی کہ آپ ایک ایک آدمی کی اس کی بیوی کے ساتھ پہلی دفعہ لڑائی ہوئی ہے اور غصے میں آ کے اس نے تینوں دے دی ہیں آپ حنفی علماء کے سے آپ سوال کریں گے تو کیا کہیں گے اب یہ تم سے تم پہ حرام ہو گئی ہے تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں ایلدیس علماء کرام سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے ابھی ایک ہوئی ہے ملابی آپ عدت میں اس سے رجوع, دلت دلت رجوع دلت کر سکتے ہیں اور اگر عدت ختم ہو جائے تو آپ اس سے نیا نکاح کر سکتے ہیں ابھی دو چانس باقی ہیں کیونکہ ابھی تین طلاقیں نہیں ہوئی ایک ہوئی ہے حنفی علماء کرام کہیں گے کتنی ہو گئی ہیں تینوں ہو گئی ہیں اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اب یہ مسئلہ بن جائے گا اب کیا کریں میاں بیوی بی روتے ہیں تو پھر حنفی علماء کے نام یہ کہتے ہیں کہ حلالہ ہو سکتا ہے حلالہ کا مطلب کیا کہ اس لڑکی کا جس کو تین طلاقیں ہوئی ہیں یکبارگی اس کا عارضی نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا جائے وہ ایک رات کے لیے ہو یا ایک ہفتے کے لیے ہو یا کہ مہینے کے لیے ہو پھر وہ اس کو کیا دے دے طلاق دے دے جب طلاق دے گا تو اب یہ پہلے خامن کے لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ف انقل کہا فلاں ممباد حتٰ تنظو غیرہ بلد. کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تیسری بھی طلاق دے دے تو یہ لڑکی اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی ہاں حلال ہونے کی ایک شکل ہے وہ کیا بلد. کہ اگر یہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہاں سے بھی فارغ ہو جائے تو اب پہلے خامت کے لیے حلال ہو جائے گی اب قرآن نے لفظ بولا تھا جب یہ کسی اور سے نکاح کرے تو قرآن نے اس نکاح سے کون سا نکاح مرال ہے شری نکاح شری نکاح کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا تین دنوں کے لیے نہیں ایک ہفتے کے لیے نہیں ایک مہینے کے لیے نہیں پلاننگ والا نکاح نہیں مستقل طور پہ بطور میاں بیوی زندگی گزارنے کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح وہ نکاح کیا جائے پھر وہ خان فوت ہو جائے یا نبا نہ ہو سکے وہ طلاق دے دے تو اب اس عورت کا پہلے خامت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن پلان کر کے آرجی نکاح کرنا ایک رات کے لیے ایک مہینے کے لیے ایک ہفتے کے لیے تو یہ تو نکاح متا کی طرح ہے تو یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ ترمزی شریف کی حدیث ہے اور ابن مادہ میں بھی آئی ہے کہ نبی علی اسلام نے لانت کی ہے اس مرد پہ جو حلالہ کروا رہا ہے وہ کون ہوتا ہے پہلا خامت اور اس پہ بھی آپ نے لانت کی ہے جو آردی نکاح کر کے اس کو حلال کر رہا ہوتا ہے پہلے خامت کے لیے تو اس لیے یہ ایک لانتی عمل ہے اور آپ نے ہلالا نکاح حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سان کرار دیا ہے تو اس لیے اس نکاح سے بچنا چاہیے تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بالآخر نکاح متا کا حرام ہونا ممنوع ہونا بالآخر نکاح متا کا کیا ہونا ممنوع ہونا تو اب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اور نکاح مطا کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ حدیث نمبر ایک ہزار تین ون زیرو زیرو تھری تبنی معبد روایت ہے جناب صبرہ بن معبد الجہنی المدنی رضی اللہ تعالی عنہ سے النّم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کب فتح مکہ کے موقع پہ کب فتح مکہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں اللہ کے رسول علیہ سات والسلام کے ساتھ تھے فقار تو آپ نے کہا اچھا مکہ کب فتح ہوا جی سن آٹھ ہجری میں فقل تو آپ علی سعد اسلام نے فرمایا کہاں وہی مکہ میں اسی موقع پہ یا ایوہ الناس اے لوگو ان تو ادن تو لکم فل من النساء یقیناً میں نے تمہیں عورتوں سے کرنے کی اجازت دی تھی میں نے تمہیں عورتوں سے متا کرنے کی اجازت دی تھی متا سے مراد بتا چکا ہوں جی. آر نکاح دو دن کا تین دن کا چار دن کا تو میں نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی وَإن اللہ قدر یقینا اللہ نے اس کو حرام کر دیا کس کو, مطا کو. مطا کو. نکاح متا کو جی. کب تک کے لیے حرام کر دیا الایو ملکیاما قیامت تک کے لیے قیامت تک اب یہ حلال نہیں ہوگا اصل میں نکاح متا نبی علی الساط والسلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کلام کو اس کی تقریباً دو بار اجازت دی ہے اور دو بار ہی آپ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے ان کے خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے صحابہ کلام کو نکاح مطاع کی اجازت دی تھی اور پھر اس کو آپ نے حرام قرار دیا پھر جب مکہ فتح ہوا تب آپ نے صحابہ کلام کو نکاح مطاع کی اجازت دی اور پھر آپ نے مکہ فتح ہونے کے بعد ہی اس کو حرام قرار دے دیا اور بتا دیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے اب یہ قیامت تک کے لیے کیا ہے حرام, حرام, حرام, حرام ہے تو یہ م. ہے تو یہ اعلان کتنا وعد اعلان ہے کہ قیامت تک کے لیے م. پھر سنیے آپ کہہ رہے ہیں یا یو اناسو اے لوگو انی قد کنتو تو ادن انی قد تو ادن تو لکم فل اسمت آئی میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متا کی اجازت دی تھی اس سے متا کا من ہوتا ہے فائدہ اٹھانا عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی وہ انَ اللہ قد حرمدار قلعہ یوم القیامہ اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے کب تک کے لیے قیامت تک کے لیے فمن کان دہ منہ شعن پس جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز ہو ان میں سے <متابع> ان عورتوں میں سے متا والی عورتوں میں سے کسی کے پاس آج کل اس کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے کیونکہ صحابہ کرام نے مکہ فتح ہونے کے بعد جب نکاح متا کی اجازت ملی تو کئی صحابہ رام نے وہاں پہ نکاح متا کر لیا تو آپ کہہ رہے تو جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز ہے کوئی عورت ہے پس اس کو چاہیے کہ اس کا راستہ چھوڑ دے اس سے الگ ہو جائے اس سے دور ہو جائے وَلَا مِمَّا اور تم کچھ بھی نہ لو اس مال میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے یعنی کہ نکاح متا کرتے ہوئے اگر تم لوگوں نے کسی عورت کو کچھ دیا ہے اب تم نے اس سے واپس نہیں لینا کیونکہ اس عورت نے تم سے مہادرت نہیں کی معادرت تم سے کون کہا لی شریعت. شریعت شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اسے منع کر دیا ہے تو ان عورتوں سے لگ ہو جاؤ فوری طور پہ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو مال دے چکے ہو ان سے واپس نہیں لینا جو تم نے بطور حق میروں کو دیا ہے تو یہ حدیث اس معاملے میں بالکل کیا ہے واضح ہے مزید اس بارے میں دو روایات اسی سے متعلقہ دو روایات ہیں مسلم شریف کی کہ وہ فی روایت نے ایک روایت میں ہے کالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں صبرا بن محبت الجوہنی راوی کون ہے صبرا بن محبت الجہنی وہ کہتے ہیں کہ اماران رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالمطع عام الفتحی دخلنا مکہ نبی علی السلام نے ہمیں نکاح متا کرنے کا حکم دیا فتح مکہ کے سال جب ہم مکہ میں داخل ہوئے جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے نکاح متاہ کا حکم دیا یعنی کہ اس کی اجازت دی تم علم نہ خرج پھر ہم مکہ سے نہیں نکلے یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اس سے روک دیا اس سے منع کر دیا کس سے نکاح یعنی کہ جب داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اجازت ملی ہے اور جب ہم ابھی نکلے نہیں تھے ابھی مکئی میں تھے کہ آپ نے نکاح متا کو حرام کرا دے دیا کب تک کے لیے کیا مت لیے وفی روایت اور ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن مت آتی آپ نے نکاح متاثر منع کر دیا روک دیا وقال اور کہا اللہ خبردار یعنی کہ بات دھیان سے سن لو تو سن لو ان نہ حرام ان بے شک یہ مطرام ہے من یومکم کمحادہ تمہارے اس دن سے ان کے آج کے دن سے کب تک اللہ یوم قیام قیامت تک وہ کان کا آتا شیئن اور جس نے کسی کو کوئی چیز دی ہے ان کی کسی عورت کو کوئی چیز دی ہے نکاح متا کی شکل میں یا کی شکل میں فلا یا خود ہو تو اس کو نہ لے اب اس چیز کو اس مال کو اس کے پاس ہی رہنے دے آج کل لوگ جو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض و دعوت رکھتے ہیں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے رہتے ہیں <تصفح> یہ لوگ نکاح متا کے قائل ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نکاح متا آج بھی جائز ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کبات نہیں ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ نکاح متا کے حرام ہونے کی حدیث بیان کرنے والوں میں جہاں دیگر صحابہ اکرام ہیں وہاں وہ صحابی بھی ہیں جن کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں اور وہ کون ہے امیر الم جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح مطاع سے منع کیا اور وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور ان کی کتب میں بھی موجود ہے تو اس لیے صحیح بات یہ کہ نکاح مطاع کیا حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے کئی ایک صحابہ کے ایسے تھے جو آپ علی صن کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ سمتے تھے کہ نکاح مطاح ل ہے اس کا سبب کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حدیث ان تک پہنچ نہیں سکی یہ عام طور پہ جو صحابہ کے نام نکاح مطاع کے قائل رہے ان کے قیال ان کی وجہ کیا تھی کہ حدیث ان تک پہنچ نہیں سکی اسی لیے جناب عمر فاروق نے ایک دفعہ خطبے میں اعلان کیا کہ لوگوں نکاح متا حرام ہے نبی علیم نے اس کو حرام قرار دیا تھا اور جو صحابۂ کے نکاح متا کو حلال سمتے رہے ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعنما کا یہ ان میں سے ہیں جن کا موقف نکاح متا کے معاملے میں نرم لگتا ہے لیکن انہیں خبردار کیا تھا جناب علی نے بھی اور جناب عبداللہ بن زبیر نے بھی جناب علی نے بھی اور جناب عبداللہ بن زبیر نے بھی جناب علی نے بھی عبداللہ بن عباس رضی عنہ کو خبردار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اس سے منع کر چکے ہیں اس کو حرام قرار دے چکے ہیں یہ حلال نہیں ہے اور عبداللہ بن زبیر نے جب مکہ کے گوندر جب وہ مکہ کے حکمران بن گئے تھے انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی تب عبداللہ بن عباس کو خبردار کیا تھا کہا کہ یہ غلط ہے اور جس نے یہ کام کیا میں اس کو سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کے ہلا کر دوں گا کیوں کیونکہ یہ زنا بنتا ہے جب شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اب یہ نکاح نکاح نہیں ہے یہ کیا ہے ذنا بدکاری ہے اور جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ کام کرے گا تو اس کو میں کیا کروں گا سنسار کر دوں گا اور یہ الفاظ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے تھے اور اشارہ ان کا عبداللہ بن عباس کی طرف تھا ان کو سنانا چاہ رہے تھے معاملے میں آپ اپنا جو نرم موقف رکھتے ہیں اس کو تبدیل کریں اور کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ نے اپنا یہ موقف واپس لے, لے, لے لیا تھا اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا اور وہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی مجبوری کے ایام میں اور عام ایام میں اس کی اجازت نہیں, نہیں ہے تو بہرحال نکاح متا جو ہے وہ درست نہیں, نہیں, نہیں ہے باب نمبر آٹھ باب لا خطبت خطبۃ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پہ پیغام نکاح نہ بھیجے کیا مطلب جب آپ کا کو کوئی مسلمان بھائی کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے ان کو کہہ چکا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مجھے بیٹی اس کا رشتہ مجھے دے دیں تو کو اور آدمی اب وہاں پہ اپنا پیغام لے کر نہ جائے یا کسی اور کا پیغام لے کر نہ جائے جب تک کہ ان کی بات چیت آپس میں ختم نہ ہو جائے حدیث نمبر ایک ہزار چار ون زیرو زیرو فور اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالی بن عمر رضی اللہ رویۃ جنابی عبد اللہ عمر رضی اللہ عماء نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اباب علی بائی اباب نبی علی صلاۃ والسلام نے منع کیا ہے کس بات سے اس بات سے کہ تم میں سے کوئی کسی کی بے پہ بے کرے کسی کی بے پہ بے کرنے سے آپ نے منع کیا ہے کسی کی بے پہ بے کرنے سے کیا مراد ہے ایک آدمی کسی سے بے کر رہا ہے کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے مثال کے طور پہ سائیکل خرید رہا ہے اور آپ وہاں پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ سائیکل خریدنے والے سے کہتے ہیں کہ اس سے سستا سائیکل میرے پاس موجود ہے یا آپ کہتے ہیں اس سے اچھا سائیکل میرے پاس موجود ہے تو آپ خریدنے والے کو اس بے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کس کو خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو ان کی آپس میں بیہ ہو رہی ہے اس بے کو آپ خراب نہ کریں ہاں وہ دونوں جب الگ ہو جائیں ان کی بات چیت اس معاملے میں ختم ہو جائے پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس سے کہیں بھئی آپ نے تو اس شاپ سے موبائل نہیں خریدا یہ میرا موبائل چیک کریں آپ نے وہاں سے سائیکل نہیں خریدا میرا سائیکل چیک کریں لیکن جب وہ بیک کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں تو آپ کو درمیان میں کودنے کی اجازت نہیں ہے ان کی بیک کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے اگر ایسے یہ اجازت مل جائے تو کیا ہوگا خون خرابہ ہوگا لڑائی. لڑائیاں ہوں گی معاملہ کتو گھر تک پہنچے گا شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے جن چیزوں میں انسان کا نقصان ہے تو نبی علیہ السلام نے روکا ہے اس بات سے کہ تم میں سے کوئی کسی کی بہ پہ بہ کرے ولا یکختبر رج الا خطبت عقی ولا یکختبر رجول خطبت عقی اور نہ ہی کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پہ نکاح کا پیغام بھیجے جب ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیج رکھا ہے اور ان کا آپس میں تھوڑا بہت میلان نظر آ رہا ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے تو آپ کو وہاں پہ نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے تب تک اجازت نہیں ہے فرمایا حتٰ یت رقل قبلہ و قبل او یدن الخاطب یہاں تک کہ پہلے سے پیغام نکاح بھیجنے والا ترک کر دے کیا ترک کر دے نکاح کو ترک کر دے شادی کو ترک کر دے اس وہ بتا دے کہ ٹھیک ہے جی میں وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتا وہ ترک کر دے اور یا عدلخاطب یا اس کو پیغام نکاح پہلے نمبر پہ بھیجنے والا نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت دے دے میری بات چیت چل رہی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کیا کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو کیا ہے اجازت ہے آپ بھی آپ یہاں پیغام بھیج سکتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی اشکال نہیں ہے تو جب پہلے نمبر پہ پیغام نکاح بھیجنے والا پیچھے ہٹ جائے یا وہ آپ کو اجازت دے دے نکاح کا پیغام بھیجنے کی تو تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں ورنہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر نو باب الدر مقبوبہ پچھلی جدید کے تعلق سے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ممانت ہے کہ آپ کسی کے پیغام نکاح پہ پیغام نکاح نہیں بیچ سکتے یہ تب ہے جب پہلے نمبر پہ پیغام نکاح بھیجنے والا امید لگائے ہوئے ہو کہ میرا کام بن جائے گا یا آپ کو کوئی میلان نظر آ رہا ہو کوئی ایسی چیز ہو جس سے لگ رہا ہو کہ ان کا کام آگے چلے گا تو پھر کسی اور کو پیغام نگاہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر یہ ہے کہ ساری نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں اور بات آگے نہیں چل رہی اور کوئی رغبت کا اظہار نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اور بھی بیچ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے فاطمہ بن تقیص کی حدیث کہ جب ان کو طلاق ہوئی اور وہ عدت کے ایام میں تھی تو عدت کے یام ختم ہوئے تو نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کس نے معاویہ نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو جہم نے تو نبی علیہ صلام نے کہا جہاں تک تعلق ہے معاویہ کا تو وہ تو فقیر آدمی ہے یہ کہ تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکے گا اور جہاں تک تعلق ابو جہم کا تو وہ بہت پٹائی کرنے والا شخص ہے تم ایسا کرو کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو اب دیکھے یہاں پہ دو نکاح کے پیغام آئے ہوئے تھے آپ نے اس کی بجائے اسامہ بن زید کا نام پیش کر دیا نکاح کا پیغام اسامہ بن زید کے لیے بیچ دیا کیوں کیوں کہ ابھی فاطمہ بن قیس کی رغبت نہیں تھی کسی کی طرف اور ویسے بھی وہ نبی علی نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آئی تھی تو پھر مشورہ دینے والا تو وہی مشورہ دے گا جس کو بہتر سمجھتا ہے تو یہ صورت حال تبدیل ہو گئی تھی تو بہرحال یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلام کے اسامہ بن زید کا نام پیش کرنے سے پہلے ایک ہی وقت میں جناب معاویہ نے بھی پیغام نکاح بھیجا ہوا تھا اور ابو جہم نے بھی بھیجا ہوا تھا تو کیا آپ نے اس موقع پہ کہا تم یہ بتاؤ کہ پہلے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر والے کو پیغام نکاح کے اوپر پیغام نکاح بھیجنے کی ضرورت کیسے ہو گئی اس نے کام کیوں کیا ہے؟ میں اس کو روکتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ابھی پیغام آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی رغبت نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر نو باب النظر مختوبہ اس لڑکی کو دیکھنا جسے نکاح کا پیغام بھیجا ہے جس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار پانچ ون زیرو زیرو فائیو میم اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون امام مسلم ان ابھی ہو قال رتقال عند تو آئند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف عطا جناب ابو سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا ف تو اس نے آپ کو بتایا کیا بتایا کہ انہ تضبوزرعتمن انصار کہ اس نے انصاریوں کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے شادی کر لی ایسے مراد یہ ہے کہ شادی کا پروگرام بنا دیا ہے شادی ابھی ہوئی نہیں ہے پروگرام بنا لیا ہے ارادہ کر لیا ہے طے کر لیا ہے معاملات طے پا چکی ہیں یہ بات آگے واضح ہوگی فقال ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی السلام نے اس سے کہا اندر طلیہ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا ہے کیا تو اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے قال اللہ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں اے اللّہ کرسو سے میں نے تو اس کو نہیں دیکھا قالف فن دلیہ جاؤ اور اس لڑکی کو دیکھ لو فعین نفی آ ضل ال آ کیونکہ انصاریوں کی آنکھوں میں کوئی ہوتی ہے انصاریوں کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے علمائی کا میں لکھا ہے شاید اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کسی انصاری کی آنکھ چھوٹی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کے حصن جمال پہ ان کے عصن جمال میں فرق آتا ہے تو آپ نے کہا کہ تم اس کو دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تم یہ آپ نے تو نہیں کہا لیکن مراد یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تم طلاق دے دو بعد میں تمہیں پسند نہ آئے تو بعد میں طلاق دینے سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے دیکھ لیا جائے تو اس سے پتا چلا کہ وہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے اور دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اس کو بتائے بغیر دیکھ لیا جائے اس کو بتائے بغیر دیکھ لیا جائے آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ پہ وہ آتی ہے یہ فلاں جگہ سے گزرتی ہے اور وہاں پہ اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا کیونکہ وہاں پہ کوئی اور آدمی نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کسی جگہ چھپ کے بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھ لیں تو یہ جائز ہے جب کہ آپ کے ارادہ کیا ہے نکاح, نکاح کا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان سے رابطہ کر لیا جائے لڑکی کے والدین سے بات کر لی جائے کہ میں لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھا کیا جائے گا جسم کا کون سا حصہ چہرہ اور ہاتھ یہ دیکھے جا سکتے ہیں چہرہ اور ہاتھ. ہاتھ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو آپ خلوت میں بٹھا دیں تنہائی میں بٹھا دیں اور آپس میں لیدگی میں گفتگو کریں جب کہ ابھی نکاح نہیں ہوا یہ غلط ہے یہ خلاف شریعت ہے دیکھنے کی اجازت ہے تنہائی کی اجازت نہیں ہے اور دیکھنے سے بھی مراد کیا ہے ایک نگاہ ڈالنا یہ نہیں کہ دو گھنٹے کے لیے آپ لڑکی کو لڑکے کے سامنے بٹھا دیں یہ مراد نہیں ہے اچھا آپ اللہ کے رسول علی صلام نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو دیکھ لو اس لڑکی کو دیکھ لو کیا آپ کا یہ حکم وجوب کے لیے ہے کہ اس کو پر عمل کرنا واجب ہے یہ آپ کا مشورہ تھا آپ کی یعنی کہ ایک رائے تھی کہ دیکھ لو بہتر ہے بظاہر الفاظ جو ہیں وہ آڈر کے ہیں وجوب کے ہیں لیکن دیگر عادیز کو ساتھ ملائیں تو پتا چلے گا کہ نکاح سے پہلے اس لڑکی کو دیکھنا جس سے نکاح کرنا چاہ رہے واجب نہیں ہے یہ اجازت ہے یہ کیا ہے اجازت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ حالانکہ غیر لڑکی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے شریف نے منع کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے دیکھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے جو وہ دیکھنا ممنوع تھا وہ اب ممنوع نہیں رہا تمہارے لیے تم ایک نظر ڈال سکتے ہو اور اس کے دلیل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر اسے دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لو اس کا کیا مطلب ہے کہ واجب نہیں, نہیں, نہیں ہے یعنی ممکن ہے کہ آپ کی والدہ اس بچی کو دیکھ لیں اور آپ کو رپورٹ دے دیں اور آپ مطمئن ہو جائیں یا آپ کی بہنیں دیکھ لیں اور وہ آپ کو رپورٹ دے دیں کہ لڑکی اس طرح ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں تو یہ جائز ہے اس میں یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے اس کو دیکھنا اس کے بعد باب نمبر دس باب اردالرد البنۃ رد الص علیہ کسی آدمی کا اپنی بیٹی نیک آدمی پہ پیش کرنا یعنی کہ کسی آدمی کا نیک آدمی سے یہ کہنا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو میری بیٹی سے نکاح یعنی لی. کہ کوئی ایب نہیں ہے یہ کوئی جرم لی. نہیں, لی. نہیں ہے لوگ اس کو برا سمتے ہیں جبکہ برا نہیں ہے شرط یہ ہے کہ جس جس سے آپ کہنے لگے ہیں وہ کون ہے نیک آدمی یہ نہیں بولنا یعنی کہ آپ کسی نیک آدمی سے کہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو کیا سمتے ہیں نیک سمتے ہیں تو نیک آدمی جو ہے اس وجہ سے لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا کہ میں نے تو تمہارا رشتہ مانگا ہی نہیں تھا تمہارے بو نے خود مجھ سے بات کر لی تھی کیونکہ آپ نے رشتہ رشک کی پیشکش کس, کس کو کی ہے نیک آدمی کو تو حدیث نمبر کیا ایک ہزار چھ ون زیرو زیرو سکس ان عبد اللہ ابن عمر ردی اللہ عنہ سے. ان عمر ویت ہے جنابی عبد اللہ ابن عمر ردی الماء سے انعمر ابن الخطی ہینت ایمت حفصۃ البن تومر ابن خن سبن ہدافت کہ جب حفسہ بنت عمر عبداللہ بن عمر اپنی بہن افسا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر کیا ہو گئیں بیوہ ہو گئیں حفصہ بن عمر کیا ہو گئیں بےوہ ہو گئی عبداللہ بن عمر کس کی بات کر رہے ہیں اپنی بہن کی جب بیوہ ہو گئیں کس سے بیوہ ہوئی خنیس بن حدافی اساممی سے یعنی کہ ان کے خامت کا نام تھا خنیس بن حدافہ اسامی القریشی قریشی تھے اور سامی تھے ان سے شادی ہوئی تھی جناب افسا کی اور یہ بڑے عظیم شخص تھے لیکن مدینہ میں آکے کے یہ فوت ہو گئے مدینہ میں کیا ہو گئے فوت, فوت ہو گئے, گئے بدر کی لڑائی کے بعد یا عہد کی لڑائی کے بعد اختلاف ہے علماء کے میں برال یہاں پہ یہ فوت ہوئے وکان امن صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبی علی سات وسلام کے صحابہ میں سے تھے بلکہ قد شہیدہ بدرن یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے بدر کی لڑائی میں تو بدری صحابی ہیں کتنے عظیم صحابہ ہوتے ہیں بدری توفی بالمدینہ لیکن فوت کاؤں ہوئے ہیں مدینہ میں بدر کی لڑائی میں فوت نہیں ہوئے مدینہ 28. میں فوت ہوئے ہیں اب عبداللہ میں عمر کہتے ہیں کہ عمر میں خطاب نے جب حفظہ جو اہم بیوہ ہو گئیں کیا کیا قال عمر عمر کہتے ہیں فلقیت عثمان بن افان میں نے ملاقات کی کس سے عثمان بن افان سے جو بعد میں ہمارے تیسرے خلیفہ بنے جو نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے شوہر بنے تو جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان سے بات کی فارس تو علی حفصہ تو میں نے انہیں حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی میں نے ان کے سامنے حفصہ کی پیشکش رکھی فقول تو, تو میں نے کہا انشیتا اگر تم چاہو انکاہ کا حفصہ بنتا عمر میں تمہارا نکاح کس سے کہہ دیتا ہوں حفصہ بنت عمر سے رسمان سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی حفصہ سے کر دیتا ہوں اس سے کیا پتہ چلا اگر آپ صحابہ کے کا تذکرہ پڑھیں ان کی باتیں پڑھیں عادیس میں ان کے واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیس سال کے مرد چالیس سال کے مرد کا بیس سال کی لڑکی سے 15 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا عام سی بات تھی اس میں کوئی کباہت نہیں تھی اور یہ وہ معاشرہ تھا جو پاک تھا معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ تھا جس میں بدکاری نہیں تھی بے حیائی نہیں تھی اور آج اس کو جرم بنا لیا گیا ہے تو اس لیے لڑکیوں کے لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کے سباب میں سے ایک سباب یہ بھی ہے کہ جناب ہم اس کا رشتہ اس آدمی سے کیوں کریں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور پھر وہ عمر میں بھی ہماری بیٹی سے پندرہ سال بڑا ہے بیس سال بڑا ہے پچیس سال بڑا ہے اس کو جرم سمجھ لیا گیا ہے لیکن اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عمر اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کس کو کر رہے ہیں فقول تو میں نے کہا انشے اگر تم چاہو انکا کا حفصہ بنت عمر میں تمہارا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں اپنی بیٹی حفصہ سے کر دوں وہ کہنے لگے کون عضرت عثمان فی امری میں اپنے معاملے میں غور و فکر کروں گا میں سوچوں گا اپنے معاملات کا جائزہ لوں گا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے وقت دیں ان کے غور و فکر کرنے دیں اس موضوع پہ فل ابست علی تو میں چند راتیں ٹھہرا رہا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت, عثمان حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں کئی راتیں ٹھہرا رہا ان کے ان سے بات کرنے کے بعد کئی راتیں میں ٹھرا رہا انتظار کرتا رہا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں فقالہ تو انہوں نے کہا کہ نے حضرت عثمان نے قد بدالی اللہ تزوج میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ میں ان دنوں میں شادی نہ کروں میں ان دنوں میں شادی کروں یعنی کہ مجھے آج کل شادی کی کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے فی میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا قد بدال ہی کا من کیا ہوتا ہے میرے لیے بات زہر ہوئی ہے جی. یعنی کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں ان دنوں میں شادی نہ کروں خال عمر جناب عمر کہتی ہیں فلقی تو بکرین پھر میں کس سے ملا پھر میں نے ابو بکر سے ملاقات کی فکول تو میں نے کہا ان الکاہ کا حفصہ بنت عمر اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کس سے کر دیتا ہوں حفصہ بنت عمر سے یعنی کہ کتنے بڑی عمر کے صحابہ کے نام ہیں جن سے جناب عمر بات کر رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں ایک پیشکش خود کرنا اور ایک بڑی عمر کے اور جن کی اپنے بچے بڑے بڑے ہیں ان سے یہ بات کی جا رہی ہے اور یہیں سے آپ ایک اور چیز میں لے کر آئیں کہ جناب عمر فاروق جو ہیں انہوں نے جناب علی سے رشتہ مانگا تھا کس کا جناب علی کی بیٹی کا جو جناب علی اور فاطمہ رضی اللہ دونوں کی بیٹی تھی جناب عمر عمر کے لحاظ سے بہت بڑے اور وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹی ہیں علی کی بیٹی ادل فاطمہ کی بیٹی تو جناب عمر نے کیا کہا تھا کہ میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تمہارے خاندان کے ساتھ مل جاؤں میرا تمہارے خاندان سے تعلق قائم ہو جائے اور اسے پتا چلا کہ آلے بیت اور صحابہ کرام آپس میں کتنی محبت کرنے والے تھے اور پھر نبی علی علیہ السلام نے جو نکاح کیا ہے عشا سے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی تھی اور فاطمہ کا جب نکاح ہوا ہے تو ان کی عمر بھی اتنی بڑی نہیں تھی فسامت ابو بکرین تو جناب اب بکر خاموش رہے یہ کون کہہ رہے ہیں تو عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خاموش رہے فلم یر جلئی یا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے مجھے جواب جواب کچھ بھی جواب نہیں دیا پکن تو علی ہی او جد عثمان تو میں ان پہ عثمان کے مقابلے میں زیادہ ناراض تھا غصہ مجھے حضرت عثمان پہ بھی تھا کہ میں نے پیشکش کی ہے خود کی ہے میں نے اور نکاح کا کہا ہے کوئی شرط بھی نہیں رکھی اور اس کے باوجود انہوں نے معذرت کر لی ہے لیکن مجھے ابو بکر صدیق پہ غصہ زیادہ تھا کیوں جواب ہی نہیں دیا بولے ہی نہیں کوئی وعدہ ہی نہیں کیا کہ میں غور کروں گا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو علی ہی او جدا منی عثمان مجھے ان پہ عثمان کے مقابلے میں زیادہ غصہ تھا فَلَبِسْتُ لَيَا <عَلِي> تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا یعنی کہ اسی س... یہی صورتحال رہی سم خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے نکاح کا پیغام بے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے حفصہ کو جی. یعنی کہ مجھ سے اللہ کے رابطہ کیا کہ میں تمہاری بیٹی افسا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کا نکاح کر دیا کس کا حفصہ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا فلاقی یعنی ابو بکرین جہاں عمر کہتے ہیں اب مجھے کون ملے بکر. تو پھر مجھے ابو بکر ملے فقال کہنے لگے لج علیہ شید کہ آپ مجھ پہ ناراض ہوئے ہیں کب ہی ناراض تلیہ حفصہ جب آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی فلم ارج علی کا اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تب آپ لگتا ہے کہ مجھ پہ ناراض ہوئے ہیں آپ کو مجھ پہ غصہ آیا ہے قلط نام میں نے کہا ہاں بالکل آیا ہے صاف بات جھوٹ بولنے والے تو نہیں تھے صاحب کرام کالا تو وہ کہنے لگے کون ابو بکر, بکر صدیق ف انحمن انی انجیا علی کفی مرستہ اللہ انّی قدالم تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قزکرا کہ مجھے نہیں روکا اس بات سے کہ میں آپ کو جواب دوں اس معاملے میں جس کی آپ نے مجھے پیشکش کی تھی مگر اس بات نے کہ میں جان چکا تھا مجھے علم ہو چکا تھا کہ نبی علی سات اسلام نے قبضہ کا رہا حفصہ کا تذکرہ کیا ہے یعنی کہ مجھے یہ رپورٹ مل چکی تھی کہ نبی علیہ السلام ہفسہ سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو اب اس لیے میں چپ تھا یہ تھی میرے خاموش رہنے کی وجہ کہتے ہیں فلم اکن لی افشی فلم اکن افش یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں نبی علی سطدۃسلام کا راز زہر کرتا آپ کا راز میں زہر کر دیتا آپ کا راز میں آپ کو بتا دیتا آپ کا راز فاش کر دیتا یہ میرے لیے جائز نہیں تھا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ جناب افسا سے نکاح کا کیا کر رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں ارادہ رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ راستہ کس کا نبی علی سات اسلام کا ولو تلا کہا اور اگر آپ افسا کو چھوڑ دیتے ان کے ان سے نکاح نہ کرتے لقبیل تو تو میں انہیں قبول کر لیتا میں ان سے نکاح کر لیتا تو اس سے کیا پتا چلا ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے لوگ تلاش کریں نیک. نیک چاہے پہلے سے شادی شدہ ہوں چاہے بڑی عمر والے ہوں حضرت عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے حفصہ کے لیے بس وہی تلاش کرنا ہے جو حفصہ کا ہم عمر ہو رضی اللہ تعالی علہ بلکہ بڑے کبار صحابہ کے نام سے رابطہ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر میری بیٹی سے نکاح کر لے تو مجھے اور کیا چاہیے کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی شان ہے توحید میں ان کا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت میں ان کا مقام تہجد میں ان کا مقام جہاد میں ان کا مقام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کا مقام اس جانب دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر میں کتنا فرق ہے اور پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے کون تلاش کریں نیک, نیک آدمی سب سے پہلے عقیدہ دیکھیں کفر و شرک سے بداس سے پاک صاف ہے دوسرے نمبر پہ کیا دیکھیں نماز وغیرہ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا کبیرہ گناہ بڑے بڑے جو ہیں سود کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے باک مومن عورتوں پہ تومبت لگا دینا کبیرہ گنا ہے یتیموں کا مال کھا لینا کبیرہ گنا ہے سود وغیرہ تو یہ جو کبیرہ گنا ہیں بڑے بڑے گنا جو ہیں ان سے بچنے والا ہے یا نہیں تو جب ایسا ہو تو آپ اس سے خود بات کر سکتے ہیں چلیں اگر آپ کو شرم آتی ہے کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال لیں آپ لیکن آپ خود کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی کو اچھا شوہر ملے چاہے آپ کو خود بات کرنی پڑ جائے یا آپ کے کسی دوست کو بات کرنی پڑ جائے اس کے بعد کیا پتا چلا کسی کے راز کو زہر نہ کریں دیکھیں جناب صدیق رضی اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کا راز زہر نہیں کیا تو اس لیے لوگوں لوگ جو آپ کو راز دیتے ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہیں امانت میں خیانت نہ کریں اگر کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں اپنی بہن کے نکاح کے معاملے میں اس نے آپ کو اماندار سمجھا اس نے آپ کو اچھا سمجھا اس نے آپ نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ اب وہی باتیں سب رشتے داروں کو بتائیں محلہ داروں کو بتائیں تو یہ غیر مناسب ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک رب بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہیں فرشتے نوٹ کر رہی ہیں اس لیے کسی کے راز کو زہر نہ کریں راز کو راز رکھیں اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ جہاں پہ غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں پہ وضاحت دے دینی چاہیے جناب بکر نے وضاحت دی ہے کہ نہیں دی نکاح کے بعد وضاحت دی ہے ان کے دل میں جو غصہ تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے اور یہی کام کیا تھا نبی علی صلاۃ و اسلام نے جب آپ اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے آپ کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں جناب صفیہ کو چھوڑنے کے لیے آپ مسجد کے دروازے تک آئے مسجد کے دروازے پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے رات کا وقت تھا دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے کہا میرے صحابیوں ادھر آؤ وہ آئے کہا یہ میری بیوی ہے تو وہ صحابی حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلام ایسی وضاحت کی کیا ضرورت ہے فرمایا نہیں شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے گا اور مسئلہ بن جائے گا یعنی کہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے گا وہ خیال اگر کوئی نبی کے بارے میں سوچے نوز بلّہ کہ نبی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو بات کفر تک جائے گی تو آپ نے غلط فہمی کا اضالہ کیا یہ نہیں کیا اور آپ نے اپنا کردار صاف ستھرا رکھا جیسے پہلے صاف ستھرا یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہو ایک یہ ہے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہوں کہ آپ پہ کوئی شک و شبہ کرے آپ کو کوئی غلط سمجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد باب نمبر گیارہ باب لا الق المرأة اللہ برغا کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے جس عورت سے نکاح ہو رضامندی سے ہو حدیث نمبر ایک ہزار سات ون زیرو زیرو سیمن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انبی ہو رہی رہتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب ابو حریرا ردی اللہ تعالیٰ نو سے کہ نبی علی السلاط اسلام نے فرمایا لاتن قہ الم حت عمر وَلَا الْبِكْرُ حَتَى <تُسْتَعَذَن> ایم کس کو کہتے ہیں وہ عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو اس کے بعد طلاق ہو گئی ہو یا خان فوت ہو گیا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو لیکن برہال یہ وہ ہے جس کا ایک دفعہ پہلے نکاح ہو چکا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دفع. تو اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں بیوا کہتے ہیں لیکن بیوہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں پھر طلاق یافتہ داخل نہیں ہوتی اس لیے کئی علمائی کے شوہر دیدا جس نے پہلے ایک شوہر ایک دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے الایم کہ ایم سے نکاح نہ کیا جائے اور ایم کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایم وہ ہے جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا ہے آج کل وہ بغیر نکاح کے ہے تو فرمایا لا تن کہ ایم کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے یعنی کہ جو لڑکی اب کنواری نہیں ہے بلکہ اس کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہوا ہے اب آپ اس کا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس کے والد سے کہا جا رہا ہے اس کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے اچھی طرح مشورہ لے لیں کھل کے اس سے بات کر لیں کیونکہ اب وہ کنواری نہیں ہے اب وہ کھل کے بات آپ سے کر لے گی ولاً البکر ہوتا تو اس اور کمواری کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے عزن لے لیا جائے اس سے اجازت لے لی جائے کالو یا رسول اللہ صاحب کہا اللہ کے رسولو وہ کئی کیسے ہوگا اس کا اجازت دینا اجازت کیسے دے گی وہ تو کنواری بیچاری شرمائے گی قال ان تسکت آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا یہ کہ وہ خاموش ہو جائے اس کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ وہ رادی ہے آپ لڑکے کا نام لیں جس لڑکے سے آپ اس کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ اس کا نام سن کے خاموش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں نکاح پہ راضی ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہاں کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو چپ ہو جائے گی لیکن اگر اس کو اعتراض ہوا تو اعتراض کرنے میں تو کوئی شرم والی بات نہیں ہے اعتراض ہوا تو وہ کہے گی کہ میں نہیں چاہتی یہاں پہ تو اس سے کیا پتا چلا کہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ کنواری کا اور نہ ہی اس لڑکی کا جس کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہے لیکن اب جب دوسری دفعہ نکاح ہوگا تو ایم جو ہے اس سے باقاعدہ میٹنگ کی جائے گی مشورہ کیا جائے گا صاف صاف اس سے اجازت لی جائے گی اور کنواری جو ہے اس سے اجازت لی جائے گی لیکن اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے تو یہی کافی ہے اس کے بعد عدیث نمبر ایک ہزار آٹھ ون زیرو زیرو ایٹ خواہ اس عدیز کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری ان بنت خدام خدامیہ روایت ہے جناب خنسا بنت خدام انصاریہ سے ان اباہاجہ کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی کن کی خنساء کی اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی وہی سیب جب کیا تھیں سیب تھیں ایم تھیں ایم تھیں تھی سیب تھیں ان کے پہلے ان کا ایک دفعہ نکا کا ہو چکا تھا تو ان کے باپ نے ان کی شادی کر لی جب وہ سید تھیں فقر حضرہ علی تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا کس کو اس شادی, شادی کو جس سے شادی کی جا رہی تھی وہاں پہ یہ راضی نہیں, نہیں, نہیں تھی فاطت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی علی السلام کے پاس آئیں فرحت نکاح تو آپ نے اس کا نکاح جو ہے وہ کیا کر دیا فص کا ڈالا ختم کر دیا اس نکاح کو اسے نکاح کیا کر دیا ختم کیوں ختم کر دیا کیوں کہ باپ لڑکی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کر رہا تھا تو نبی علیہ السلاط وسلم نے اس نکاح کو ریجیکٹ کر ڈالا اسے ختم کر دیا اور دھکا لڑکی پہ نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ لڑکی پہ گرم ہو گیا ہوں کہ تو باپ کی بات کیوں نہیں مانتی نہیں آپ نے لڑکی کی بات سنی ہے اور لڑکی سے تعاون کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو سب سے بڑھ کر حقوق دینے والے کون تھے نبی علیہ صاط اسلام لیکن آپ نے وہی حقوق دیے جو عورتوں کے لحاظ سے مناسب ہیں آپ نے وہ حقوق نہیں دیے جو عورتوں کے لحاظ سے غیر مناسب ہیں مثال کے طور پہ عورت کو ڈانس کرنے کا حق دینا اداکارہ بننے کا حق دینا گلوکارہ بننے کا حق دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو عورت کے فائدے میں نہیں بلکہ عورت کے لیے نقصان دہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب یہاں پہ تذکرہ آیا ہے سیب کا اس لڑکی کا جس کا پہلے سے بھی نکاح ہوا تھا کہ اس پہ دکا کیا گیا تو آپ علی علیہ السلام نے اس نکاح کو کیا کر ڈالا پھنس کر ڈالا اب سوال یہ کہ کمواری لڑکی اگر ہو اور اس پہ دکا کیا جا رہا ہو اس کا باپ اس کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کہیں کر رہا ہو تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا تو اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو امام بدعود نے نوایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے دو ہزار ٹو زیرو نائن سکس اور شیخ المانی نے اس روایت کو کیا قرار دیا ہے صحیح قرار دیا ہے اس میں عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نبی علیہ اللاۃ والسلام کے پاس آئی تو اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کی ہے جب وہ ناپسند کرتی ہے فقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو گی تو یہ نکاح رہے گا اگر تم نہیں چاہتی ہو تو یہ نکاح ختم کر دیا جائے گا جیسے تم کہو گی تو کیا پتا چلا کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو دینے چاہیے اسلام نے یہ بہت بڑا حق دیا ہے کہ اس کی شادی زبرستی نہیں ہو سکتی اس کے اختیار کے بغیر نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام نے عورت کو اتنا ذات بھی نہیں چھوڑا کہ وہ کورٹ میں جا کے نکاح کر لے والد کو پوچھے بغیر نکاح کر لے بلکہ آپ علیہ وسلام کا فرمان ہے صحیح عدیص ہے لا نکاح اللہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہے اگر لڑکی باپ کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح درست نہیں ہے تو صحیح نکاح لڑکی کا وہ ہوگا جس میں لڑکی بھی رادی ہو لڑکی کا باپ بھی رادی ہو لڑکی بھی رادی ہو لڑکی کا باپ بھی رادی ہو, ہو, ہو دونوں رادی ہوں تو جہاں پہ نکاح کیا جائے گا وہ نکاح جو ہے وہ درست ہوگا اگر ولی راضی نہیں ہے لڑکی خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح باطل ہے آپ علی صلاحت وسلام فرماتے ہیں ایسا نکاح کیا ہے باطل, باطل, باطل ہے یعنی کہ اس کو ختم کیا جائے گا وہ فاسد نکاح ہے وہ چل نہیں سکے گا اور اگر ولی نکاح کرے لیکن لڑکی سے پوچھے بغیر لڑکی پہ زبردستی کرے اسے جات نہ لی جائے تو پھر بھی نکاح جو ہے اس کو پھنس کیا جائے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ نے حدیث دیکھ لی ہے یہ اگر خنساہ والی حدیث کہ یہ لڑکی جو تھی یہ وہ تھی جس کا پہلے نکاح ہوا تھا اور اب جب دوبارہ نکاح ہو رہا تھا تو اس کی مرضی کے بغیر تو آپ نے نکاح کو پھنس کر ڈالا اور اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب بدھو شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیے تو آپ نے اس کو اختیار دیا ہے تم چاہو گی تو نکاح یہ برقرار رہے گا اگر تم نہیں چاہتی ہو تو نکاح کو ختم کیا جائے گا تو اسلام نے بہت پہلے عورتوں کو وہ حقوق دے دیے ہیں جو دینے چاہیے اور جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں ان سے زیادہ دیے جائیں گے تو یہ کسی اور کے اوپر ظلم ہوگا یہ مرد کے اوپر ظلم ہوگا یہ لڑکی کے باپ کے اوپر ظلم ہوگا یہ لڑکی کے بھائیوں کے اوپر ظلم ہوگا اسلام عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو اسلام نے دے دیے اور ان حقوق کو دلوانے کی ضرورت ہے اسلام نے آرڈر دے دیا اب ہمیں چاہیے کہ ان پہ عمل کروائیں تو عورتوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو لباس اتارنے کی اجازت دی جائے ان کو ننگا پھرنے کی اجازت دی جائے ان کو فہاسی اور بے حیائی پھرانے کی اجازت دی ہے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے یہ تو عورتوں کا استحصال ہے یہ تو ان کو لوٹنا ہے ان کہا کہ یہ ہے کہ ان کو وراثت میں سے دیا جائے ان کہا کہ یہ ہے کہ ان کی اجادت سے نکاح کیا جائے ان پہ زبرستی نہ کی جائے اس قسم کے جو ان کے حقوق ہیں یہ ان کو دینے چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث صحیح معنوں میں سب کی توفیق نعت فرمائے اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے وہ چونکہ لمبی ہے تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئندہ درس میں ہوگی وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی سب کو اس حلال دے سب کو اللہ تعالی جائز اور اچھی ملازمت دے و آخا وانا الحمد رب العالمین